بالک ال نجین بنی اسرائیل مینال ازاب المحین اچھا جی. اب اس کا بیان ہے امت اجابت کا بیان امت اجابت بنی اسرائیل امت اجابت کا بیان بھی لکھ سکتے ہو سمرہ اتباع بھی لکھ سکتے ہو جنہوں نے اتباع کیا ان کا انجام یقینی بات ہے کہ نجات دی ہم نے بنی اسرائیل کو مہیم سے وہ عذاب محم جو کہ صادر ہونے والا تھا فراون سے یہاں ذرا ترکیب کا خیال کریں اے الزاب المحین ہے نا اس کے بعد لکھ لو لب صادر من فراون مجرور کے کس کے متعلق ہے اسادق الزاب المحیم کے بعد صادر لکھو وہ آزاد محم رسوا کرنے والا جو سادر تھا فرون تھے واقعی وہ تھا بڑا سرکش اور حد سے بڑھنے والے لوگوں سے تھا والفتر ناہم فضائل بنی سرائیل کے یقینی بات ہے کہ چوت لیا ہم نے ان کو اپنے علم و حکمت کی روح سے جہان وال بیچ اس وقت کے لوگوں پہ فضیل آتی ان کو باپ ہے لیا اور دی ہم نے ان کو ایسی آیا کہ معی بلا مبین جن کے اندر نعمت تھی بالکل ظاہر ضہور بلا ان کا منع نعمت مت لکھو ایسے آیا جی جن, جن میں نعمت آتی ظاہر رہو بھئی ظاہر ظہور تو نعمت تھی وہ سارے سرام نے آسا مارا راستے بن گئے یا نہیں بالکل ظاہر میں راستے بن جانے اور میدان اتنی کے اندر رہے تمہیں کیا ملتا تھا ان کو مند پھل بھائی میں نعمت تھی بالکل ظاہر یہ بات ختم ہو گئی تھی جی بنی اسرائیل کی اب التفات ہے اہل مکہ کی کراف اور اہل مکہ کا شکوا بیان ہو رہا ہے کہ تم بھی بندے کے بیٹے بنو انکار نہ کرو سمجھے نہ اگر تم نے حضرت کی بات مان لی تو تم پہ انعامات کی بارش ہوگی سمجھے نہیں اپنے لیے عذاب کو نہ خرید کرو یہ کس کی طرح فلتھات فرما انا ہاؤ لا یقین شکوہ جی بے شک یہ اہل مکہ کہتے ہیں اے منکری نے کیا ان ہل موت تن اولا نہیں آخری حالت سے مراج کیا لو آخری حالت بھئی ہم جو مرتے ہیں یہ مرنا ہماری آخری حالت ہے یا بعد میں اٹھیں گے بھائی اٹھنا ہے نا یہ ہماری آخری حالت نہیں لیکن منکیری نے قیامت کا کہتے ہیں بعد یہی مرنا ہی ہماری کا ہے آخری حالت ہے اس کے بعد نہ اٹھنا ہے نہ حساب ہو کتاب ہے کچھ ہی نہیں تو ہی سے مراد آخری حالت ہے نہیں یہ آخری حالت مگر موت ہماری جو فی الحال ہے یہ اولا کا منع کرنا اکرب یہ ابھی جو ہماری موت ہے پہلی نہ کرنا اس کا منع پہلی نہیں کرنی اولا کیا کرنا ہے سمجھے آ یہی کری موت نہیں یہ آخری حالت مگر موت ہماری جو ابھی ہے اور ہم نہیں اٹھائے جائیں گے فاتو نا اور دلیل کا دیتے تھے دلیل نف حش دلیل یہ دیتے تھے دلیل یہ دیتے تھے کہ ہمارے ماں باپ جو مر گئے ہیں نا دادا پر دادا اگر اٹھنا یقینی ہے تو ان کو اٹھاؤ اٹھنا یقینی ہے تو ان کو اٹھاؤ ابھی سے اٹھا لو یہ دلیل دیتے تھے نقی حاشر کی میں آپ سے قرضہ لیتا ہوں اور کہتا ہوں کہ دس سال کے بعد قرضہ واپس کروں گا آپ آ کے میری گردن میں کپڑا ڈال دیتے ہو کہ میرا قرضہ واپس کرو تو آپ غلطی پہ ہیں یا صحیح ہیں وہ ابھی آ جاتے ہیں حالانکہ آپ نے کہا کہا تھا دس سال کے بعد اللہ تعالیٰ نے فرمایا قیامت کو اٹھیں گے اللہ تعالیٰ کیا فرماتے ہیں تمہارے باپ دادا قیامت کو اٹھیں گے وہ کیا کہتے ہیں ابھی اٹھاؤ جی تو پورے بھکان ہوا ہے یا نہیں پھر تو بکن دے ہم کہتے ہیں ہے قیامت کو اٹھیں گے وہ کہتے ہیں ابھی اٹھا لو کتنی دماغ کی خرابی ہے یہ دلیل ہے نفی آچر گی خاتوب ابا لے او ابھی ہمارے باپ دادا کو اگر ہو تم سچے اہم خیر ان ام قوم تبا یہ پہلا جواب ہے ہا پہلا جواب ہا ہے اور دوسرا جواب ہے حقی جواب حق کے معنی وہی ہے جو دیا جاتا ہے کہ دو جوتے لگ جائیں ڈنڈے لگ جائیں دماغ ٹھیک ہو جائے گا یعنی تم سے پہلے بھی لوگ تھے تبا کی قوم تھی اور کافر تھے وہ بھی توحید کے بھی من تھے قیامت کے بھی گا کے تھے تو ہم نے ان کو تباہ و برباد کر دیا یا نہیں تو جیسے ان کو ڈنڈے لگے تمہیں بھی ڈنڈے لگے دماغ درست ہو جائے گا نہ جا کیا یہ بہتر ہے محل مکہ یا قوم تبا کی میرے محترم یہ لقب ہوتے تھے بادشاہوں کے مختلف جو روم کا بادشاہ ہوتا تھا اس کو کہتے تھے کیسا جو ایران کا بادشاہ ہوتا تھا اس کو کیا کہتے تھے اسرا یہ لقب تھے ان کے نام اور تھے اب روم کا بادشاہ ہرک تھا ابھی اردو زمانے حبشے کا جو بادشاہ ہوتا تھا اس کا لقب کیا ہوتا تھا نجاشی کیا نجاش یہ یمن کے جو بادشاہ ہوتے تھے ان کا لقب تبا ہوتا تھا یہ تبا ہے لقب کے بادشاہ کہ نام نہیں لقب ہے یمن کے بادشاہوں کو طبا کہتے تھے تو یہ توبا کون تھے کہ بہت پرانے زمانے میں تھے علیہ السلام سے بھی قائم تھے ان کا نام تھا اساج کیا نام تھا ان کا یہ اس بڑے فتوحات کرتا تھا فتوحات کرتا کرتا ایک دفعہ مدینے بہار دیا مدینے والوں سے لڑنا شروع کر دیا لیکن مدینے والے کیا کرتے دن کو لڑتے اس کے ساتھ اور رات کو کھانے پکا کے بھیج دیتے کہ تم ہمارے مہمان دعوت کرتے تو اس کو حیا آ گیا یہ دیکھو یار آدمی اچھے ہیں رات کو کھانے بھیج دیتے ہیں پھر وہاں یہودی تو رہتے تھے نا مدینے کے ساتھ یہودی کے دو عالم گئے اسی طبا کے پاس افساد کے پاس کہنے لگے ہوئے حیا کر نبی آخر زمان آئے گا اسی شہر کے اندر ہم نے تورات میں پڑا ہے نبی آخر زمان ادھر آئے گا اس لیے اس شہر پہ تو مسلط نہیں ہو سکتا تو تباہ ہو جائے گا پھر اس نے چھوڑ دیا مدینے کو اور ان یہود کو ساتھ لے گیا وہ علیہ السلام پہ ایمان لایا ان کے علیہ السلام سے پہلے کی بات ہے تو بہار یمن کا تھا اپنی قوم کو سمجھایا اس کی قوم کے لوگ بھی بہت ٹھیک ٹھاک ہو گئے لیکن جب وہ مر گیا نا تو اس کے بعد اس کی قوم نے پوجا شروع کر دی سورج کی تھی، وہ بلکیس بھی وہاں نہیں آئی تھی کہ قوم سبا کے اندر سورج کی پوجا میں تھی، اس میں باہر نہیں تھی باہر اس سے مرنے کے بعد تبا کے مرنے کے بعد قوم نے جب بدھ پرستی اور سورج پرست شروع کی تو تباہ ہو گئے اللہ نے عذاب کھنجا سمجھے عذاب وہی ہے جو پڑھ چکے ہو کہاں پڑھ چکے ہو وہ سورج سبا کے نہیں پڑھ چکے پتر بتر ہو گئے وہی عذاب آ گیا ان کو سمجھے اور بعض حضرات دوسری قید بھی لکھتے ہیں میں نے اس کو پسند کر لیا ہے کیا یہ مکے والے بہتر ہیں یا قوم تبا کی شان و شوکت میں اور جو لوگ ان سے پہلے تھے پہلے کون تھے قوم آد اور سمود ہم نے ان کو بھی ہلاک کر دیا انکان مجرمین سبب اہلا اس لیے کہ وہ بھی ان کی طرح مجرم تھے یہ جواب کون سا دا جی آ کے مانا جواب گگا ایسے اگر اب جواب حکیمانہ جواب حکیمان وہ کئی دفعہ پڑھ چکے ہو کہ جس ذات نے آسمان و زمین کو بنایا کہ کتنے بڑے اجسام ہیں کیا وقت تمہیں دوبارہ پیدا کرنے پہ قادر نہیں ہے کیا, کیا تھک گئے ہیں اللہ تعالیٰ بوڑھے ہو گئے ہیں جواب کی اور دلیل اقلی نمبر ایک لکھو جواب حکی مانا دلیل عقلی نمبر, نمبر ایک اور ساتھ ساتھ یہ بھی لکھو کہ دلیل امکان کی دلیل امکان قیامت اور نہیں پیدا کیا ہم نے آسمانوں کو زمین کو جو کچھ ان کے درمیان ہے ابس نہیں پیدا کیا ہم نے ان کو مگر ساتھ حکمت کے یا اظہار حق کے لیے اظہار حق وہی ہے قیامت کے اظہار کے لیے لیکن اکثر لوگ نہیں جانتے تو میرے عزیز امکان قیامت کے بعد اب حقوق قیامت کا بیان ہے اس کا دھیان ہے جی دو اس ضرور یاد رکھا ہے پہلے امکانی قیامت ہوگا پھر کیا ہوگا ان پس <الْفَس> یہ وہ قیامت ہے بے شک دن فیصلے کا وقت مقرر ہے ان سب کا سب وہاں اکٹھے ہوں گے یہ وہ دن ہوگا کہ نہ کام آئے گا کوئی دوست کسی دوست سے کچھ بھی اور نہ وہ مدد کیے جائیں گے کن کی طرف سے معبودان باقلا کی طرف سے اور نہ وہ مدد کیے جائیں گے کن کی طرف سے ہاں مابودان بات ہاں مگر جن پہ اللہ رحم کرے گا کیونکہ اللہ غالب ہے مہربان ہے غالب ہے کن کے لحاظ سے اار کے لحاظ سے مہربان ہے مومنی کے ساتھ ان شاجرت زکوم انجام مجرمی درخت زکوم تو بھی پہلے پڑھ چکے ہو نا یہ بے شک درخت زکوم کا کھانا ہے بڑے مجرم کا اسیم ہے اسی صفر مشبہ کا سیگا بڑا مجرم مبالغے کے لیے کل مہلے جیسا کہ پگھلا ہوا تانبا یہ تانبا بڑا خطرناک ہوتا ہے خیال کرنا یہ تانبے کا کشتہ بناتے ہیں حکیم صاحبان وہ بڑی مشکل سے بنتا ہے تانبے کا کشتہ اگر کچا رہ جائے نا تو تانبا پھر زاہر ہوتا ہے نہ کھانا بندہ مر جاتا ہے تو اتنا زہریلا تانبا کھات ہے اور پھر پگلا ہوا ہو آدمی پی لے تو بچے گا مرے گا مر جائیں جیسا کہ پگلا ہوا تانبا جگلی پھر بتو وہ جوش مارے گا پیٹوں کے اندر مثل جوش مارنے کھولتے پانی کے خدو ہو پاتلو اس سے پہلے یوکالو ماروں پہ یوکالو زبانیا۔ جو دو کے دروگے ہیں ان کو اپنا کیا ہے جی زبانیہ ان کا لقب ہے قرآن پاک میں ہے زبانیہ دو کے جو فرشتے ہیں منتظیں ان کو کیا کہتے ہیں جی زبانیہ آگے آئے گا جکال والی زبانیا کہا جائے گا زبانیہ کو خضو ہو پکڑو اس سردار صاحب کو فاتلو ہو پھر گھسیٹ کے لے جاؤ طرف درمیان جہنم کے ایسے نہیں گھسیٹ کے زنجیروں میں بند کر کے سم پھر ڈالو اس کے سر کے اوپر عذاب کھولتے پانی کا ذک پھر کہا جائے گا سردار صاحب وہ چکھو حضرت ان کا انتر عزیز بے شط تو بڑا موز تھا مقرم تھا لوگ تجھے لیڈر مانتے تھے سردار مانتے تھے ہاں یہ تمہاری کیا کی جا رہی ہے مہمانی کی جا رہی ہے ان نہ ہاضا ماتم تم بھی تم بے شک یہ وہ عذاب ہے جس کے ساتھ تم شک کرتے تھے یہ جی کن کا انجام تھا مجرمین کا متقین کا انجام ہے انجام متقین بے شک متقی فی مقام امین نعمت نمبر متقی ایسے مقام میں ہوں گے جو عمل بالا ہوگا فی جنا باغات کے اندر چشموں کے اندر ہوں گے یل بسوں نعمت نمبر کتنی جی دو لباس کی بات پہنے گے باریک ریشم اور موٹا ریشم موٹا ریشم سلوا اور باریک رشم کا کیا ہوگا جی قمیص ہوگا مت نعمت نمبر تین آمنے سامنے بیٹھیں گے مجرس لگانے کے وقت الامر کزال کا میں نے ابھی بتایا تھا نا کہ کزال کا کس کے لیے آتا ہے تحقیق مضمون کے لیے یعنی معاملہ اسی طرح ہے یقیناً بنا بہور ان نعمت نمبر کتنی ہے جی؟ چار اور شادی کر دیں گے ہم ان کی ہو رہ کے ساتھ خون عید کے ساتھ ان کا نکاح ہوگا بیاہ کر دیں گے ہو رین کے ساتھ بھائی این کی تحقیق میں نے ابھی کی تھی نا اگلے دن کہ این جو ہے نا مزکر کے لیا تھا آ یون اپل کا وزن موٹی آنکھوں والا مدنس کے لیے آتا اے نا اے افل پالا آ گیا نا تو اس کی جمع ہونی چاہیے تھی وہ نون وہ یہ نون لیکن جا چاہتی ہے میرا باک کا ہو مقبول تو این ہو گیا ان کن کو کہتے ہیں موٹی آنکھوں والی عورتیں اب میں تحقیق اس کی کر رہا ہوں ہور کی ہور بھی اسی طرح ہے ہور کا مذکر کیا ہے یہ احور اے بر کیا ہے افل جو گورا مرد ہوگا اس کو کیا کہو گے احور افل آ تو گوری عورت کو کیا کہو گے فالا کے وزن پہ لاؤ ہورا کیا کہو گے تو افل فالا آ اس کی جمع کیا ہوگی گیورن برد ادھر پورن یہ ٹھیک ہے واؤ کا مات مضمون ہے تو نا یہ ہے بورن تو تحقیق بھی آ گئی آپ کے سامنے سیدھے کی تحقیق تو ہور کا معنی گوری عورتیں اور ان کا معنی موٹی آنکھ والی عورتیں ہو رہی یاد انفیا نعمت نمبر کتنی جی؟ پانچ منگائیں گے بیچ بحث کے ہر میوہ اس سال میں کہ امن والے ہوں گے باپ وہاں گرمان بھی ہوں گے فرشتے بھی خادم ہوں گے جو ہی ہے آرڈر کریں گے میووں کا اس کا جی ویبوں کا پھلوں کا بندے یہ شام کے وقت میں ہم کرتے ہیں افطاری تو میں کھاتا ہوں وہ جس کے اندر انگور ہوتا ہے سیب ہوتا ہے یہ پھل ہوتے ہیں تو یہ مولانا طیب صاحب کہتے ہیں استاد جی آپ دوسری چیز کو بہت معمولی رکھتے ہیں میں نے کہا کہ بندے بحشتی کی تو یہی ہے بہشتی کی کیا ہے پھل میں زیادہ ہوئی کھاتا ہوں ایک ہاتھ پکوڑا چک لیا یہ تو جی کھاتے ہیں پکوڑے سموسے پتہ دہی بلے پلاں کچھ یہ سب چیزیں جو ہیں میدے کو خراب کرنے والی ہیں میدے کو خراب کرتی ہیں پھر پیٹ پھول جاتا ہے جی بلڈ پریشر ہائی سمجھے یہ ہاتھ ہے اللہ کے بندے پھل کھایا کرو پھل پڑی اچھی چیز ہے سمجھے پکوڑے لذیذ تو ہوتے ہیں چاہ رہے مارے لیکن معمولی کیا کرو ابھی ایک بات کرتا ہوں پہ استاد رحمت اللہ علیہ کی میرے بہت ہی پیارے استاد کے آپ سنتے ہوں گے وہ میرے ہم نام بھی تھے ہم لقب کی حضرت مولانا منظور احمد نعمانی رحمۃ اللہ علیہ یہ معقول کی کتاب فنون کی ہم نے ان کی خدمت میں پڑھی بہت مائر تھے سارا پاکستان ہے تو آخر میں ہم نے دو تین سال اکٹھے پڑھایا یہی دورہ کرسی وہاں پور کے اندر حضرت کو کھانسی ہوتی تھی بڑھا پا آ گیا تو میں حضرت کی خدمت میں عرض کرتا تھا حضرت پکوڑے نہ کھایا کرو کیونکہ ہم کھاتے اکٹھے افطار وغیرہ پکوڑے نہ کھایا کرو تو میرے سامنے نہیں کھاتے تھے پکوڑے لیکن ایک تالے دن کاؤں کو خادم ان کو کہتے کہ پکوڑے چھ ساتھ چوری چوری علیحدہ رکھ لیا کرو یہ جی جب منظور ادھر ادھر ہوگا تو کھا کریں گے <laughs> مجھے پتہ چل گیا تو میں نے کہا آپ کی چوری کا تو مجھے پتہ چل گیا <laughs> تو لہذا آپ آپ کھلے کھاتے کھائیں پکوڑے کھایا کرو کہا <laughs> کرو <laughs> حضرت رکتے تھے نہیں بڑے پیارے انسان تھے بہت ہی اللہ والے تھے کتاب یاد تھی ان کو بڑے بڑے علماء کے شاید تھے اچھا جی تو میرے محترم وہی ہے کہ ید اون فیہ بالکل پاک یا تین وہاں کیا منگوائیں گے کی جی پکوڑے سمبوسے یا پھل پھل میوے منگوائیں کے بیچ اس کے ساتھ ہر میوے کے اس سال میں کہ امن والے ہو گئے لا کو نعمت نمبر کتنی جی چھ نہ چکھیں گے بحث کے اندر موت ہے. مگر جو موت پہلی آ گئی آ گئی بکا نعمت نمبر کتنی سات اور محفوظ رکھیے گا اللہ ان قاب جہنم سے فضلم ربے یہ ساری چیزیں جو ہیں خدا کا ہمارے اوپر فضل ہوگا یا ہمارا خدا پہ استحقاق ہوگا میں یہ قزل ہوگا سارا تیرے رب کی طرف سے یہی بیشتی کامیابی بڑی ہے بھائی ابتدا صورت میں بھی کہا کہ ترغیب لان اور آخر میں بطور نتیجے کے بھی کہا ہے ترغیب للل قرآن ہے ابتدا اور انتہا تب آپ ہو گیا ترغیب للل قرآن اور سوائے استعری کی آسان کیے ہم نے اس قرآن کو تیری زبان عربی کے ساتھ تاکہ وہ سمجھے حکمت عربیت اور یہ تسلی ہے حضرت کو بس انتظار کریں آپ کہ اگر نہیں مانیں گے تو عذاب آئے گا بے شک یہ بھی انتظار کرنے والے ہیں وہ کس کی انتظار کرتے تھے کہ حضور پود ہو جائیں گے جان چھوٹ جائے گی وہ انتظار نہیں تھے